والسلام ولا رسول الله أعوذ بالله من الشبيطان وليم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضباها والخمر ذا تلاها والنهار ذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وَالْأَرْضِ وما, وَمَا دہلی <دَكَّاهَا> رقط میں یہ پورا مبارک تلاوت کی گئی اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی کیا ہے قسم اٹھائے کیونکہ سب مخلوقات وہ چھوٹی ہیں یا بڑی اللہ رب العزت کے خالق مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علا کل چین قدیر ہونے کی شہادت دے رہے اپنے خالق کی عظمت اور اس کی کبریائی کا ایک دوسرا جات کا ثبوت ہے وہ بالکل باریک ترین وہ مخلوق ہو جس کو جراثیم کہتے ہیں جو کہ ایک بھلے جنگے پہلوان کو گرا کر ڈاکٹروں کا کھلونا بنا دیتے وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق اور ربو کا یا فلو اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم اٹھا کر سورج کی اور اس کی روشنی کی جس سے پورا جہان روشن ہو جاتا ہے پھر چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس کی منزلیں مقرر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کے آگے نکل جائے مالک نے جو چال ان کی مقرر کر رکھی ہے اس پر چلنا ان کی عبادت ہے اللہ کو سجدہ ریز ہونا ہے پھر یہ دل جو روشن کر دیتا ہے ہر چیز تو رات کی تاریخیاں کٹ جاتی ہیں اور رات جو جھانپ لیتی ہے اور اندھیرا اور سکون مہیا کرتی ہے اور آسمان اور اس کی بلندیوں کی قسم تو یہ کتنا بلندہ انسان کو معلوم ہی نہیں اور یہ چھت کب سے قائم ہے اللہ ہی جانتا ہے اور اس میں کوئی سگاپ نہیں اگر تو نگاہ دوڑائے گا تو تیری نگاہ تھک کر واپس تیری طرف لوٹے سورہ الملک میں مالک فرماتا ہے کہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد سب قسمیں اٹھانے کے بعد جو اصل بات ہمیں سمجھانا ہے اللہ نے جس کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی جو اہم ترین بات ہے الحمہ فجورا و تقوہ اللہ نے الہام کر دیا ہے بندے کی فطرت کے اندر بدیت کر دیا اس بار اس کا تقوی اور کجور گناہ اور اللہ رب العزت کے لیے نیک عمل کرنا اس میں فرق یہ فطرت کے اندر سمو دیا گیا جب ارواح سے وعدہ لیا گیا اور اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اب جو کوئی کہتا ہے تو مجھے حق سمجھ نہیں آتا تو حقیقت یا تو اس کی فطرت مذہب ہو چکی اور رب دولجلال بل کرام کی طرف سے وہ راندہ ہے درگاہ قرار دیا جا چکا ہے اور ان میں سے ہے طبا اون آلے ہی روم لال یا پھر دھوپ بولتا ہے اسے سمجھ آ رہا ہے اور یہ اسے اپنے دنیاوی مطالب کے لیے رد کر رہا ہے اللہ کی بات سب سے سچی بات وہ من اصد من اللہ سیلا اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے کہ وہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی زبان سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر مولود یو لدو علفطرت الاسلام ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کا گھرانہ اس کا معاشرہ ہے جب حقانی وہ نقصرانی یہودی نفرانی بناتے ب الحمہ قبورا و تو مالک نے فرمایا کہ اس نے یہ الہام کر دیا قد افلا امن زکاہا و قد خواب امن جس نے تزکیہ کیا وہ فلاں پا گیا اپنے نفس کا اپنی جان کا اور جس نے دست اسے مدسوس کیا غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کے طور طریقوں پر زندگی گزارنے کے ساتھ تو اس نے اپنے نفس کو برباد کیا ہلاک کیا تو یہ الہام صوبہ جو ہمارے اندر فطرت موجود ہے اور ثم الحمد للہ ہم نے دماغی طور پر صحیح حالت میں اور ایسی صحت کے اندر کہ زبان بھی چل رہی ہے الحمد للہ آزادی کام کر رہے ہم نے اس وقت کو پا لیا ہے تو مالک ہمیں یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے اہلی تم نارا اپنے اہل کو اپنے آپ کو بچا لے اللہ کی آخ سے وہ تنسل ہی جا جس کا ایندھن پتھر اور انسان ملائی کا تم غلا اس پر فرشتے بھی بڑھے تم دکھو ہے دشمنوں کے لیے اللہ کے دشمنوں کے لیے شگاج بڑے طاقتوریبت والے اور اتنی طاقت رکھنے والے کہ جو اللہ حکم دے گر گزرے وہی فالون مالی تم کوئی ترک نہیں ہے ان کیونکہ ترک کھانا رب ربضلال والاکرام کے حکم حتم بئیمانی ہے جیسے فرمایا کہ رامی مرد اور عورت کو رجم کرو سار کرو اور انہیں توڑے مارو بلا ان کم تم تک ان بلیا ملا ہو خبردار یہ سزا نافذ کرنے میں مومنین کی ایک جماعت موجود ہو اور تمہارے دل کو کوئی نرمی دامن دیر نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سمجھتے تم نرم ہو رب جلال ولی تختی کر رہے اللہ سے زیادہ پڑھ کر عدل کرنے والا کوئی وہ الرحمن الرحیم ہے بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی ولی وسلم فضا علی گلس فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت سامنے حال نہ ہوگی میں بھی نہیں بکتا چاہوں اتنے احسانات ہیں میرے مالک کے کہ اس کا حق کوئی آبد ادا نہیں کر سکتا کہ جائے کہ اللہ کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ اس نے سخت سزائیں وحشیانہ سیانہ دے دیے دنیا پر ماں آد اللہ استفر اللہ یہ حجود کے ساتھ کھیلنے والے اللہ کی شریعت کو کھلونا بنانے والے یہ اللہ سے بے خوف میرے بھائیوں ہمارے اندر بھی جو قصر ہے عمل کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدت بڑا شاندار ہے ہمارا بھائی پکا کا گئی ہے کڑ پھیل ہے نماز پڑھتا ہے نماز میں ذرا سچتا ہے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے روزہ رکھتا ہے ہاں ہاں روزے ستائش نہیں کا روزہ تو کبھی نہیں چھوڑتا اور باقی معاملات میں کیسا ہے دوست ہیں اس کے قبر پوجنے والے اور جو اللہ کے نبی کے صحابیوں کو گالی گلی نکالتے قرآن کو بدلی کتاب کہتے اپنے آئندہ کو نبیوں کی طرح معصوم کہتے اس کے یار دوست ہیں اور یار ہی دوست میں ذرا ہے کچھ کمزوری سارے ان کو دوست رکھا ہوا کہتا ہے کام چلانے کے لیے بزنس میں یہ کرنا پڑتا کس بات کر ہے یہ کیا سمجھ آئی ہے اللہ کے دین کو وہ کون سا آپ جو عمل میں نہیں اترتا یہاں آپ بغیر عقیدہ کے آ کر بیٹھے ہوئے میں بغیر عیبے سے بیٹھا میرا ذہن ہے جس کی بنیاد پر یہ زبان چل رہی ہے آپ کا ذہن ہے جس کی بنیاد پر آپ خاموش لگے کھن رہے ہیں یہ عقیدہ اور عقیدہ کیا ہے کوئی عمل بھی عقیدے کے بغیر میں کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے بچوں سے پوچھا جاتا ہے پاس ہونے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں میں ایک بات اور کرتا ہوں بی اے میں استفا میں ایک لڑکا فرسٹ ہے سیکنڈ اور تھرڈ لڑکی ہے بی ایس سی میں لڑکا فرسٹ سیکنڈ بھی لڑکی تھرڈ بھی لڑکی اور ان کے منہ پر گندگی کی بھری جیتی ہے کہ پانچ لڑکیاں پڑھنے والی ہیں اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں جن لوگوں نے تصویر دیکھی مجھے بتایا یہ کہتے ہیں کہ اور بھی لوگ جو ہے گزن پیدا کرتے وہ جو آپ پسند ہیں یہ لوگوں کو ان معافر نہیں کرنے دیتے یہ لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھی ہیں یونیورسٹیوں میں تم مجھے صحیح داخلہ دے رہے ہو اور فسٹ آئی سب سے زیادہ قابل ثابت ہوئی ہیں اللہ کے دین نے متاثر کیا اور سب لڑکیوں سے تقریباً بیانات یہی ہیں کہ ہمارا اللہ دل دلے لڑکا کہتا ہے میرا لیڈر عبد القدیر سائنٹسٹ ہے بہر یہ دو کو بھی کوئی رائے دیتا ہے کوئی راستہ چنتا ہے کوئی عمل کرتا ہے وہ اچھا ہو عمل یا برا ہو باہر اس کے پیچھے ایک ذکر ہے عقیدہ علیحدہ رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ عمل کا اور کا تعلق کوئی نہ ہو تو یہ بالکل بکواس بات ہے کہ ہے کہ جناب پکا نمازی پرہیزدار ویسے میرا جج ہے ہم بلاتے ہیں ہمیشہ اصناک تقسیم کرنے کے لیے ارے دیش جا کے چہرے پر مہراب ہے اتنی بڑی داڑھی ہے بڑی الگ دیشوں کی مدد کرتا ہے اور جا ابھی بھی اس شریعت کے لوگوں کے پر نافذ کرتا ہے اس کی قلم کبھی کسی کو پھانسی پر چڑھاتی اور کبھی رہا کرتی کس قانون کے تحت شریعت کے قانون کے تحت نہیں پاکستان کی دھرتی کی شریعت کے تحت وہ شریعت کے معاف ہو یا مخالف ہو اس سے اسے کیا غرب اس نے جس قانون کا حلف اٹھایا اس کے مطابق اسے فیصلہ کرنا اس کے پاس کیس آ جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا خامن تو غیر اللہ کی نظروں میں آپ ڈٹ کر کرتا کہتا ہے ہر مشکل میں غیر اللہ میری مدد کرتا ہے میرے بزرگ میرے پیر میرے فقیر وہ اللہ نہیں تو اللہ کا غیر بھی نہیں اور مجھے صحیح سمجھ آ گئی یہ تو اس پر پاکستان کی تعزیرات لگائے گا اگر یہ نقاہ کر لے گی کلیب بغیر اس کے تلاش لیے اس کے برائے بدن کے بعد تو بال موجود مناظام ہے اللہ کے نزدیک یہ موحدہ صالحہ عورت اس نے اس مسجد میں بات سنے خطبے سنے اس کو کہ سمجھ آ گئی اس نے خامن سے بات کی اس نے مار مار کے گھر سے نکال دیا ہم تو سب کچھ بزرگوں سے لیتے تم کہاں سے آ رہی کلیب اپنی روی اب اسے تلاش کی شرح کوئی ضرورت نہیں اس کا نکاح ٹوٹ چکا اور یہ بد ترین ڈٹا ہوا مگر اس قانون کے تحت جب تک یہ تلاش نہیں لے گی یہ عزت نہیں گزارے گی کہیں اور نہیں شادی کر سکتی وہ کہتی صرف عزت کافی ہے تلاش کافی نہیں جائیے کسی تحیدی ملکی سے پوچھنے کی تو یہی کرے گا مگر کیا اس پر عمل ہوتا یہ جا جا جا ہے یہ جج ہے ایل ایڈیس کس بات کی ایل ڈیس ہے جس کی قلم کم... جو ہے اس کافرانہ قانون کی چھو کے اندر چلتی ہے افسوس یہ جنرل صاحب ہے یہ بریگیڈیئر رہے یہ ریٹائرڈ ہے ابھی بھی پینشن تو لیتے ہیں نا فوج کا بحدود پی رہے اب بھی ان ایجنسے کے اندر گرا کر مسجد میں کروا کرواتے یہ فوج جس نے کافروں کے حوالے مسلمانوں کو کیا یہ یہاں فوج جو کار کا ساتھ دیتی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں تو ہم اپنی قد افلا من رکھا وہ کامیاب ہوگا جو صرف اپنی اور اپنے اہل کی توحید کو صاف کرے گا توحید اس کے عمل میں نکھار پیدا کرے گی ٹکرانا ہوگا معاشرے میں جو کہتا ہے ٹکرائے بغیر توحید کی بادہ اور ٹکراؤ بھی نہ ہو وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکا اگر ایسا ہو سکتا تو انبیاء علی مسلاط وسلام کو کوئی پتھروں سے نہ مارتا ہار پہناتے لوگ ابراہیم علیہ السلاط و السلام کو نمرود مدرسہ بنا دیتا تو عید بس سننا والا اگر اسے یہ ڈر نہ ہوتا کہ ابراہیم نمرود کو للکار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اسلم کسی کا اشتہار نہ چھوڑے گا یہ اس وقت تک لڑتا رہے گا ہپتہ تو بلو بل وقت وقت ہتھی ایک اللہ سے چلنا شروع ہو جائے کاروبار میں تعزیرات میں سلو اور جنگ میں سیاست میں ثقافت میں تہذیب میں،, میں تعلیم میں عبادات میں سب عمل معاشرے کا یہ بتا دے کہ یہ معاشرہ اللہ کو بڑا مانتا ہے جب اللہ کی بات آتی ہے تو یہاں بڑے سے بڑا بادشاہ کمزور سے کمزور ہوتا ہے اس کی نہیں چلتی ان کے قابل بادشاہوں کو اور کھلا پا کو اپنی کچہری میں لا کھڑا کرتے ہیں اور ان کو بھی اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ دلائل اللہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کے مفہوم کو جان لیا یہ کسی انسان کے آگے مخلوق کے آگے جھکنا نہیں جانتے یہ اللہ کے آگے جھکنا جانتے ہیں تو یہ دنیا داری جس نے ہمیں برباد کر دیا باوجود اس کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر رہے گا جتنی عمر ہے اتنی ہوگی اکبر بوگٹی کتنا طاقتور لیڈر تھا کتنا پڑھا لکھا تھا دنیاوی لحاظ سے بھی آکسفورڈ کا پڑا ہوا تھا اور کتنا بڑا ظالم تھا اور کتنا بڑا اللہ کا دشمن تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی شکل بھی یہ رہے گی بھی یہ رہے گا تمام من کیا عمر تھی اس کی مگر پچاس سال کا آدمی معلوم ہوتا تھا اور کیا زبردست دبدبہ تھا اس کا اور ضلع اتنا تھا کہ کوئی شخص اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا اور دنیا میں نہیں ہے وہ چلا گیا اس کے پاس جس نے اسے دنیا میں دے دیا تھا اب وہ ہے اور رحمان ہے اب قبر ہے یا تو پتنیا ادھر کی ادھر کر دے گی یا فراق ہو جائے گی ظاہر ہے کہ حالات تو اس کے بہت گندے بدنسیم انسان وہ گزرا کتنی دیر مزا لیا زندگی میں سے فلٹر کر دیں پل نے اس کا سونے کا وقت کئی سال سونے میں گزار دیے سوتا تو ہوگا نا فکر مند بھی رہتا ہوگا جتنا بڑا لیڈر اتنی پریشانی پریشانی کا وقت بھی نکال دیجئے اس کے بعد بیمار بھی ہوتا تھا وہ وقت بھی نکال دیجئے جب تک بالغ نہیں ہوا تھا وہ وقت بھی نکال دیجئے پیچھے چار پانچ سال کی ای آئی کے بدلے اب مالک کے پاس ہمیشہ کے لیے اور کیا خوبصورت کسی بات کسی خطیب نے بات کہیں نہ سن رہا تھا تو کہنے لگا تم اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے تہتر کے آئین کو نافذ کرنے والوں تمہاری ایوریج عمر کیا ہے کتنے سال جھولو گے آخر جب تم مرو گے اور اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا جو اب بھی نافذ ہے ان آیات میں غور کرنے والے کے لیے یہ سورت کس کا تابےدار ہے یہ کتنا شدید ہے اگر کڑی باجے تو ہم بالکل ڈھونڈ کر کباب ہو جائیں یہ پیان کتنے اختیار میں ہے یہ کون ہے جو دن اور رات کی مدت کو مقرر کرتا ہے کون موسم بدلنے والا ہے کہ امریکہ بدلتا موسم دن اور رات تو چھوٹا بڑا امریکہ کرتا ہے نہیں امریکہ کے ہاتھ میں نہ ہوا دی اللہ نے نہ زمین دیا نہ آسمان دیا یہ لگتی ہوئی ہے کوئی شخص اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا جہاز میں پہلی دفعہ سواری کرنے لگے بڑی خطرناک سواری دیکھو دنیا میں کار پینچر ہو جائے تو روک کر پنچر لگوا لیتے اس کا پنکھا گیا تو سب کچھ گیا اس کے انجن گئے تو سب کچھ گیا سب نے مرنا اور جلنا ہے اس نے کہا بڑی خطرناک سواری ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا کسی قریب کھڑے انسان نے کہا جس سواروں پر تم اس وقت ہو اس سے خطرناک ہے زمین کو کسی چیز میں نہیں لگتایا ہوا اور باندھا ہوا یہ تو ہوا میں پھرتی ہے یہ تو تمہارے مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا یہ تو دیکھنے والوں کو گور نظر آتی ہے اور حرکت میں ہے فردی یہ ایک دچھا ہوا فرش اور یہ آسمان چھت جو اپنی اس دنیا سے ذرا کٹ کے اللہ کے لیے تدبر و تفکر کے لیے بیٹھ جائے اور ان مردوں میں سے ہو جائے رجا اللہ تجارت ولا بائن ان, ان ذکر اللہ وہ مرد جن کو کبھی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے حاصل نہیں کرتے تو پھر ہمارے یہ ایک تفادات ہمارے عمل پر روشنی ڈالنے والے ہوں گے کہ جب اللہ ہی قادر ہے اور جن لکھا ہو دن میرے ساتھ ہونا ہے تو پھر میں اتنے نے پاپڑ کیوں دے دوں اتنا کام تو ضرور کرتا ہوں اللہ کے نبی کا حکم میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم ہڈ حرام نہ ہوں تب جتنی میری ہمت ہے مجھے اللہ کے دین سے قابل نہیں کرتی مگر اتنا کام اتنا کام تو کام ہی کام بچوں کو جانتا ہی نہیں کہ وہ کون میری بچوں کا عقیدہ کیا ہے بچوں کے دوست کون ہیں بچوں کی سوچ کیا ہے دی سارا دن کیسے دن گزارتی سہیلیاں کون ہے اس کی کس کے ساتھ ہے اس کا اتنا بیٹھنا یہ تو بڑی تو ہے آپ میرے ساتھ جڑیں پڑتی ہے نمازیں پڑھتی ہے سہیلیاں ابھی بھی وہ ہیں جو پرانے جاہلیت کے زمانے کی سہیلیاں دیندار عورتیں اس کی سہیلیاں نہیں بنیں جب تک ہماری عورتوں کی سہیلیاں دیندار عورتیں نہیں ہوں گی بیٹوں کے دوست دیندار بیٹے نہیں ہوں گے جب تک ہم ایک جماعت بھی بنیں گے ہم بچ نہیں سکتے ید اللہ اما الجما اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور جماعت بنانے سے فوراً منتقل ہوگا تنظیم بنائے فارم سے پالٹ ہاں جی آپ بھی اوپن ہو جائیں آپ بھی یہ نہیں جماعت جماعت کون ہے ما انا علیہ ہی و اصحابی وہ طریقہ جس پر میں ہوں علیہ ہی نیوم بھی کہے گا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ راستہ ایک ہو ہماری سوچ ایک ہو ہمارے دشمن ایک ہو ہمارے دوست ایک ہو دنیا میں سب سے بڑی جماعت کسی کی بنتی ہے تو اس کی بنتی ہے جس کے دوست اور دشمن ایک ہوتے قبائل میں کیا زندگی قبلی لوگ قطرت کے قریب ہیں قبائلی لوگ ذہن ہو مصرف ہو تب بھی اپنے قبیلے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قبیلہ ان کا دوست ہے دوسرے قبیلے ان کا دشمن اہل ایمان کا ایک نیا قبیلہ ایک نیا خاندان ایک نیا سورج تو ہو رہا ہے اسلام کا سورج جو ہمیں اسلام کی بنیاد پر باندھ دیتا ہے اور پھر ہم ایک جماعت بنتے ہیں جماعت بننے کے بعد روگ اترتا ہے کپڑا کا روگ اترتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان کے کم ہونے کی وجہ سے آدمی دنیا کے اندر بالکل اپنا ٹانکا اتنا مضبوط لگاتا ہے سب کچھ ماننے کے باوجود وہ سب کچھ اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اسے پوچھا جائے تو ہر چیز مان رہا ہے یہ ماننا بھی ایک دن اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ یہ بلد مدم ہوتا ہوتا آخرے کا بج جائے گا کیونکہ پیچھے سے کرنٹ مل ہی نہیں رہے گا تاریخ کمزور ہو رہی ہیں زل آلود ہو رہی ہیں اب شوٹ ہونے والا ہے یہ بلف میرے بھائی اس بلف کو فوری طور پر جلائیے میں سب سے پہلے بات کرنے والا ہوں صرف آپ ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے ایک آیت میں ایک قانون ہے ایک اصول ہے بیان کر دیا سورہ الکبوت میں کہ لوگ کس لیے گمراہ ہوتے ہیں کالا ماں کالا ان متحفظ تم مل جلنا اس جو تم شرکی کر رہے ہو نا اللہ کے ساتھ یہ کس لیے ہے محبت بیٹا بہن تم پھر یہ صرف کی وجہ سے دنیا کی محبت دنیا کی رونق دنیا کی محفلیں جماعتیں قوت ہر جگہ کام بن جانا وہاں بلن جا. تو نہیں گیا بڑی مصیبت میں پہنچے میرے لائن نہیں لائیں گے ایک بڑے آدمی کے ساتھ دوستی تھی وہ بڑی جماعت تھی پاکستان کے آور لوگ تھے ان کو اس کے ذریعے فون کرایا کیونکہ وہاں تو اتنا راشہ ویزا لگنے کا امکان ہی کون اس نے کہا تم فورن بخاری صاحب کو جا کر ملو بخاری کو ایک فون گیا اس نے کہا آئیے بھی یہ کیا چاہیے پہلے کیا ویزا گھر آ رہے مزہ ہے نا بھائی بینکم پھر حیات دنیا دنیا کی زندگانی میں یہ تعلقات یہ مزے یہ ہر جگہ کام ہو جانے یہ سب کا ساتھی نظر آنا جو کھائے گا تو فلانا آ جائے گا پھر اس کا کام ہوگا تو وہاں فلانا بڑا آدمی دوست ہے اگر فوج میں مصیبت پڑ گئی تو فلاں دوست ہے اگر کورٹ میں پڑ گئی تو جج اپنے یار ہیں اگر ہسپتال میں جانا پڑا تو بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ پھولوں کی طرح اٹھا کر دے جائیں گے کیا یہ سب تیری حاجت روائی مشکل تو کیا کر سکیں گے اللہ کا رسول فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے غلام اپنے ایک نوجوان صحابی کو کہتے لب گئی بس آ کاجن اور انسان جمع ہو جائے کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے جو مالک نے تیرے لیے نہیں لکھا تجھے نہیں پہنچا سکتے جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے مالک نے نہیں لکھا نہیں پہنچا سکتے قلم لکھ سکے سہو لپیٹ لیے گئے اب کچھ نہیں ہوگا پھر ڈرنا کس بات کا آئیے میدان میں پوچھ جائیں کیا ہو جائے جو جی لکھیں وہی ہوگا اس کے علاوہ کبھی ہو سکتا ہے کیا مالک کی قوت میں کسی کو شک ہے معاذ اللہ تقرر اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہی آج ایک دنیا موجود ہے یہاں ہم سے جگنے کے موجود ہیں ہر ایک کے ساتھ دو کے ہر بالک کے ساتھ یہاں پر اور بھی اللہ کے بہت فرشتے جو ذکر سن رہے ہیں ان ہم اپنی کوشش کرتے ہیں قرآن سنت کے اندر رہے کے باہر نہ نکلے بدت کا شکار نہ ہو سنت کے مخالف ہوں تو ان شاء اللہ یہ خوشخبری ہمیں پہنچ رہی ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے اس نیسل کو جھانپ رکھا ہے پھر ہم اکیلے تو نہ ہوئے اسلامی جماعت تو بہت بڑی ہے اگر ساری دنیا بھی ہمیں چھوڑ دے تو ہماری جماعت اللہ ہماری جماعت اور جہاں بھی دنیا میں اس راستے پر چلنے والے ہماری جماعت ہمیں کس بات کا جا رہے جب اللہ ہمارے ساتھ اللہ صلاحی کا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اے اللہ تو کافی ہے اللہ میرے لیے میرے سننے والے بھائیوں کے لیے سب کے لیے کافی ہو جا سا کوئی سوال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوا بتا دوں گا نہ معلوم ہوا تو پوچھ لوں گا کہ نہیں میں اب ریپیٹ کر دوں گا سیاست بعد یہ اس کے سیاست قرآن و حدیث کے حوالے سے جائز ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کامل ہے اور اس میں آپ کے سیاسی پہلو معاشرتی معاشی تمدنی داخلی پہلو خارجی پہلو جنگی پہلو اور حکومت کرنے کے انداز سب کچھ اس میں موجود آپ کو کسی طرف جانے کی حاجت نہیں کسی عزم کے آپ محتاج نہیں کسی کو جھانکنے کے محتاج میں اللہ سے علماء لمائش کے وہ گمراہیوں کو پڑے تاکہ گمراہوں کا رد کر سکے آف عزیب نے کہماتے رحمہ اللہ کہ میں کبھی فلسف، فلسفہ منطق منتق اور اس قسم کے گمراہ کم افکار کو نہ پڑھتا اگر ان کا رد مجھے مطلوب نہ ہوتا کیونکہ رد کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا میرے اور آپ کے لیے عام لوگوں کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو جانے قرآن و سنت کی روشنی میں تاکہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے کیا خوب میرے دوست کہہ رہے تھے کہتے یہ انار کا جوس آپ ہمیں پلا رہے ہیں کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ تمہ کا جوس ہے مطلب تمہ کڑوا ہوتا ہے تو جس نے تمہوں بھی نہیں دیکھا انار بھی نہیں دیکھا وہ تمہ کا بھی اسی سمجھے گا ہوگا اگر تمہاں کا جوس کیا بڑا مزے تو لوگ جو جانتے کھلکھلا خل کر رہتے پاگل پاگل تمہوں کا ایک گھوس بھی دی سکتا جس نے قرآن دیکھا ہی نہیں اسے مولوی قرآن کے نام پر مشرق بناتا جاتا کافر بناتا جاتا وہ ہو جاتا اس کے خلوص کا کیا فائدہ جب وہ اللہ کے لیے اتنی تڑپ بھی نہیں رکھتا کہ اللہ کی بھیجی کتاب کو اپنی ہمت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے سنت سی روشنی میں ایک اسلام ہے عوامی اسلام جو عوام میں پایا جاتا ہے اس کا حوالہ ہے کہ لوگ سارے یہ کہتے ہیں سورے مرتبہ ایک وہ اسلام ہے ایک وہ ہے جو قرآن و سنت میں پایا جاتا ہے اول تو اس طرح حتمی طور پر شہید کہنا مسئلہ یہ کہ جائز ہی نہیں سوائے اس کو کہ جس کی گواہی قرآن و سنت میں موجود ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثلاً کسی صالح آدمی کے بارے میں کہ ہمارے گمان میں انشاءاللہ شہادت کی موت سے نصیب ہوئی اور ہمارے گمان میں اللہ نے چاہا تو جنت کا بہترین اسے مقام ملے گا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصائیت کے ساتھ کسی کے لیے ایسا کہنے سے منع فرمایا رہا یہ شہید کا مسئلہ تو یہاں پہ شہید کا لفظ اتنا سستا ہو گیا کہ قومی تحاد کے دن تھے تو وہ ایک طرف ساری پارٹی تھی ایک طرف بھٹو تھا ہر قبر پوچھنے والا بھی اسلامی پارٹی میں تھا ہر قرآن کو بدلی کتاب اور صحابوں کا افر کہنے والا بھی قرآن قرآن پارٹی میں تھا بھٹو کے خلاف اسلامی پارٹی میں اور سب لوگ قبروں پر جا کر حلوے بانٹ رہے تھے اور بڑا کچھ ہو رہا تھا اس میں ایک رسالے نے جوش میں آ لکھ دیا کہ قومی صحاف کے جلوس پر گولیاں برکھائی گئی فلاں مسیحی شریف تو جو سارا حصے کا شہید کہنے کا دور ہے تو شہید وہی ہے جسے اللہ شہید کہے جسے اللہ کے رسول شہید بتلائے یقیناً جن لوگوں کو پاکستانی فوج میں مسلمین کو صالحین تو صحیح عقیدہ لوگوں کو امریکہ کی اقاط کے اندر مارا ہے وہ لوگ اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ شہدا اور یہ مارنے والے صحیح فخر کے مرتکب ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو ادنا کا طالب جنم ہوں یہ علماء نے کہا مولو عبدالعزیز صاحب کے بیٹے عبداللہ صاحب کے بیٹے عبدالعزیز لال مسجد اسلام آباد والے وہ عبداللہ جو قتل ہو گئے تھے شہید اللہ کرے کہ انہیں شہادت کا درجہ دے ان کے بیٹے نے کہا وانا کے بارے میں اخبارات کی سرخی بنی تھی یہ پانچ سو سات سو پانچ سو لمحہ کا سات سو تھا پانچ سو نے دستخط کیے تھے لال مرد سے بھی کہ جو بھی فوجی وانا میں مر جائے مسلمانوں کے مقابلے میں اس کا جنازہ کوئی عالم نہ پڑھائے اور کوئی عوام میں سے نہ پڑے اس کے بعد ایسے یہ فتوا دے چکے جو احناف کے تمام مختلف فتویٰ دے چکے یہ بھی احناف میں سے تھے سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ آ چکا ہے امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف منہ سے لفظ بولنے والی عورت برتن مانجنے والی کیوں نہ ہو آپاہد شخص کیوں نہ ہو وہ بھی کافر اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی حمایت کی یہ سب علماء کو نزدیک ایسا کفر ہے جو مخرج عن الملہ ہے ملت ملنت خارج کرنے والا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آئے ہے بم کم جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی فکر جو اور نثارا کے باقی میں ہوں وہ کچھ ڈاکٹر کے جو جس کے بارے میں آپ نے یہاں بتایا اور وہ زیادہ فیصلہ کرتے ہیں پرانا خلاف جس کے اندر آئی ہیں اور اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ پرانو حکومت سے آنے سے ہے تو اس کے بارے میں اور جو جتنے جلد ہیں تو میرے میں کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے پرانک سے بہتر ہے ہمارے علماء میں سے ہمارے سر کے جو تاج ہیں محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ رحمتن واسعہ جو کہ مفتی اب نے بعض سے پہلے مفتی تھے سعودی عرب انہوں نے ایک رسالہ لکھا تحقیم القوانین کہ ان بشری قوانین سے گھڑے ہوئے قانون سے فیصلے کرنا شرح حکم کیا دلائل سے بھرپور ہے جیسے کہ عادت ہے توحید والوں کی کہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں صرف فتوا نہیں دیتے اور اس کو ہم نے اردو ترجمے کے ساتھ اشافہ بھی دی اور بہت سا ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہے یہاں بھی آپ نے پڑھا ہے اس میں وہ حاکموں کی قسمیں کرتے ہیں پہلے چار عقیدے کی وجہ سے کافل پہلا وہ حاکم جو کہ اللہ کے قانون سے فیصلے کرنے کا انکاری ہو وہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ و وسلم عبادات میں نکاح اور طلاق کے معاملات میں جہاں تک ریاست چلانے کا معاملہ ہے تو یہ دنیا میں جیسے چلتی ہے ویسے چلاتے یہ نہیں مانتے کہ اس میں ہمیں چلانے کا کوئی حکم ہے یہ کافی دوسرا وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے اس سے فیصلہ کر لو یا بسر کے قانون سے دوسرا وہ جو افضل سمجھتا ہے یہ دنیا پر بنایا وہ قانون وہ کہتا ہے حالات کے مطابق بنایا جائے اس سے زیادہ حالات سنوارنے کا موقع ملتا ہے اللہ کا قانون بھی سر آنکھوں پر مگر ان حالات میں وہ بہتر ہے پاکستان بہتر ہے مفضل ان میں یہ بھی ہے کیونکہ اللہ کے قانون سے ذرا اللہ کے قانون کو بہتر قرار دے رہا ہے تیسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ حالات کا بھائی تقاضا کسی طرح سے سوارو حالات کو جو چلتا چلا لو اگر اللہ کا قانون چل جائے تو بہت اچھی بات ہے اس کے حالات سنوار لو نہیں چلتا تو دوسرے سے سنوار لو حالات درست ہونے چاہیے یہ بھی کافی ہے تیسرا بھی کیونکہ اس میں اللہ کے قانون کو بشر کے قانون کو برابر حیثیت دے دی چوتھا وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا قانون پر آنکھوں پر میں اس کے لیے کچھ دکھ جاؤں مگر حالات اتنے سخت ہو گئے میرے بھائی اس وقت ہمیں بارہ ہزار اللہ کا قانون چلانا پڑتا ہے اور اسی پر ہم مجبور ہیں یہ بھی کافر ہے کیونکہ یہ اللہ کے قانون کے چلانے کے بجائے جس کو خف جانتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو تول رہا ہے ناپ رہا ہے یہ جس ترازی سے تقسیم حقوق کر رہا ہے وہ ترازو اس کے مالک کا نازل کردہ ترازی نہیں زمین پر پڑھایا ہوا فراہم ہے جس میں عدل کبھی ہو نہیں سکتا یہ لوگوں کے لیے بھی اللہ کی عبادت کے راستے روکنے والا ہے اور پانچواں کافر انہوں نے کہا وہ ہے جو کہ اپنی عدالتیں قائم کیے ہوئے ہیں قانون کے قابض بنائے ہوئے ہیں اس کے ہاں باقاعدہ فیصلے ہوتے ہیں اور ان میں لکھا جاتا ہے یہ فیصلہ ریاست پٹیالہ کے فلاں فیصلے کے مطابق یہ پاکستان کی پی ایل ڈی کے فلانے فیصلے کے مطابق وہ کہتا ہے اسی طرح اس کو بھی ریفرنس حوالہ دیا جاتا ہے اور مستند بنایا جاتا ہے صنعت کے ساتھ جس طرح سے مفتی اسلام فیصلہ دیتا ہے وہ کہتا ہے اس آئٹ کے مطابق اس حدیث کے مطابق قاضی سرح جو قاضی سے علی کے وقت اس کے فلاں فیصلے کے مطابق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بالکل شریعت کی نقل ہے اور یہ وہ کافر ہے جو پہلے چاروں سفر اس کے اندر موجود ہے اور آج بلاب اسلامیہ میں مسلمانوں کے ملکوں میں آج اس کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں کیا علماء کو کہ ج اتار دے اور ایز ایمان کو صاف طور پر اس تعوف کی نشاندہی کرے اب ہمیں جواب ملتا ہے یار کیا ہر وقت پاگلوں کی طرح بولتے رہتے ہو کسی دن مارے جاؤ گے کوئی سمجھتا تو ہے نہیں حکومت اتنی طاقت بھر ہے کہ ایک شکڑا سا چھپائی جائے تمہیں سارے لوگوں کے اندر سے پکڑ رہا لے جا کے ضرورت نہیں ہاتھ ڈال سکے تو تم کیوں مصیبت اپنے لیے مول لیتے ہو کچھ نہیں ہوگا ہم کہتے کچھ ہوگا تو ہماری گواہی سبت ہو جائے گی سب سے پہلے اور ہمیں کیا خبر کہ لوگ اللہ سے جر گئے اور اللہ تبارک و تعالی وہ جماعت اٹھا دو جس کے ہاتھ پر اللہ کے دین کی پتہ لکھی ہو ہم کیا جانتے ہیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے اور ہم اپنی سفر تو پیش کریں جو, جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا ہفتے کے دن اور کھاتے تھے پھر اتوار کو تو ان کو بھی ایک جماعت نے کہا تھا لمتا اوم اما ازبا جابن شریدہ کیوں خواہ ماہ کھپتے چھوڑ دو یا تو اللہ انہیں زبردست عذاب دے گا یا دنیا میں کسی مصیبت میں پکڑے جائیں گے دنیا میں عذاب آ جائے گا تم اپنی توانائیاں نہ کھپاؤ کوئی اور اچھے کام کرو تو انہوں نے کہا ماضی حسن رب چلی بات کہ اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں گے اللہ ہم نے کہہ دیا تھا اللہ ہمارا عذر قبول کر کے ہمیں جنت دے دے گا ہمیں ان کے ساتھ ہی شامل کرے گا اگر کوئی زرزلہ کوئی آفس آ بھی گئی دوسرا لا اللہ ہمیں کیا خبر یہ ڈر ہی جائیں اللہ نہ جانے کتنے سلیم الفطرت ججوں میں ہو کتنے سلیم الفطرت فوجیوں میں ہو کتنے سلیم الفطرت پولیس میں ہو ہم تو نہیں کہہ سکتے سب لوگوں کو کہ سب لوگ جو ہے وہ برے ہم ہی اچھے نہ جانے کتنے اچھے دل والے لوگ ہوں ان تک کتنے نے بات ہی نہ پہنچائی ہو ہمارا فرض ہے کہ بات کو مشہور کریں اتنا مشہور کریں کہ چلو ہمیں سزا دینے کے بعد مجھے پھانسی لگانے کے بعد یہ بات مشہور ہوتی ہے تو ایسا پھانسی لگنا میرے لیے مبارک میری جنت کی ٹکٹ بندی مرنا تو میں نے اسی دن کھاڑا اور پھانسی نہیں مرنا تھا سوپر ہے کہ میں کسی کو قتل کر کے پھانسی نہیں ملا میں اس بات پر پھانسی دیا گیا کہ اللہ کو ایک کہتا ہے یہ تو میری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی اس سے پڑھ کر بھی اور کوئی موقع ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی, بھی مزے جتنی جزاری سے جتنی گزارنی سے گزاری آ کر موت آئی تو اللہ کے راستے میں اللہ پاک مجھے اور, قطع قطع اور کو ایمان خالص سے نواز اور کوئی سب کافت کر بلکل جی بالکل ٹھیک ہے بالکل مختصر کرتے ہوئے بات کو صحیح ترین احادیث سے کثرت کے ساتھ ثابت ہے تو وہ وقت آئے گا جب خلافت نہیں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنوں کے دور میں امیر کی بیت کا اور اس کے اطاعت کر تو سعودی نے پوچھا اگر امیر کوئی نہ ہو تو میں خاص تھا کل صرف کل سب صرف سے جدا ہو جاتا اور اللہ کی عبادت کر خاص تجھے درخت کی جڑ چبانی پڑے تو اس وقت کتنے امیر نہیں ہیں جماعت المسلمین موجود ہیں ہر وہ شخص جو صحیح عقیدہ صحیح عمل ہے جماعت المسلمین کا فرد ہے انہیں جہاں بھی رہنا چاہیے تنظیم کے ساتھ رہنے ہماری نیچرل تنظیم جو ہے اسلامی تنظیم کہ یہ کسی شخص نے جماعت کروائی تو پھر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی وہ ہمارا امیر تھا نماز تھا آپ نے مجھے سمجھا کہ یہ دین کا درخت دینے کے لیے مناسب بھی مجھے بتا دیا پتا نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں زیادہ تقوی رکھتے ہیں ماشاءاللہ مگر آپ نے تنظیم کے لیے ایک نظم برپا کیا آپ نے کہا آپ بولیں گے ہم سنیں گے اگر کوئی میری گفتگو کے دوران بولے گا سب تو بے خبردار بھی بات کر رہے ہیں تو ان کو بات مکمل کرنے تو حالانکہ یہ آپ نے خوشی سے کیا یہی اسلام کا نظام ہے اور خلیفہ جس دن ہمیں ملے گا ہم اس کی بیعت کر لیں گے اب خلافت قائم کیسے ہوگی قرآن نے بالکل دو حرفوں میں بیان کر دیا واہین آ من کم اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان لانے, لانے والوں کے ساتھ والحا اور ایمان کے ساتھ امال صالحہ کی شرط پوری ہو جائے ایمان بھی ہو اور ایمان کا عملی رنگ بھی ہو لکلی فن نہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا کمست جس طرح ان سے پہلی امتوں کو یہ دو شرطیں پوری کرنے کے بعد خلافت دیتا رہا ایمان لانے کے بعد امال صالحہ کرنے کے بعد گویا اکیلی اللہ کی مستقل سنت ہے اور ولا تبیل سنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں اور اللہ کی سنت کے لیے کوئی تحزیل نہیں اور من ولا و ولا من <تصفح> اللہ تبارک و تعالیٰ تمکین کر دے گا دین نافذ ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا اور یہ جو خوف ہے نا مجھ پر آس پر کہ ہمیں گھیر لیں گے ہمیں مار دیں گے ہمیں گواں کا نام وے دیکھ دیں گے وہ سارے خوف امن سے بدل جائیں گے اور پھر خلافت کو دو لفظوں میں بیان کیا یا بدون لا یوکون بی سیاح یہ ہے اسلامی خلافت میری عبادت کا رنگ ہوگا چاروں سو میرے ساتھ پھر بے و سے اکھاڑ دیا جائے گا یہ ساری کی ساری کہے گی اپنے عمل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلافت آئیے مل کر وہ کام کریں آپ کہیں گے کہ امت میں کوئی ایمان والا اور عمل کھانے والا ہے ہی نہیں آپ کے نزدیک نہیں بنے گئے اور پہلے سے الحمدللہ خالص لوگ بہت زیادہ اس وقت مگر ابھی ہم اس درجے تک نہیں پہنچے کہ مالک ہم پر یہ امانت جو ہے اس کا بوجھ ڈالے اس نے صحابہ کو بھی پہلے دل نہیں دے دی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر جانے قربان کرنا شروع ہو گئے سمیہ جیسی عورت کی تانے چیئر دی گئی توحید کی وجہ سے سب کی خلافت میں ملی خلافت کتنے سال کے بعد جا کر ملی جب یہ ہجرت ہوئی اس وقت تک جب تک اللہ نے صحابہ کو تربیت نبی کی جلوانے کے بعد ایک ایسے مقام تک نہیں پہنچا دیا کہ وہ مضبوط ستون ثابت ہو اس خلافت کی چھتری کی اس خلافت کی چھاؤں کے نیچے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل نہیں کیا ہمیں بھی اللہ اس وقت تک لے جائے گا جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جب ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے اب تو خلافت کی مجھے خوشبو آ رہی ہے واللہ خلافت قائم ہونا انشاءاللہ شاء یقینی اور وہ دن انقریب تلو ہونے والا ہے جس وقت یہ سارے کے سارے خفار سر پر پاؤں دے کر بھاگے گی یہ مصنوع بھاگنا نہیں جو ہزب اللہ جو ہزب شیطان ہے اس کے سامنے سے اسرائیل بھاگا یہ تو عام قائل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ سر کیا گیا قیال سنت تو بیسو سالوں سے جانے گئے آج تک نہ امریکہ بھگا سکے نہ اسرائیل شیعہ نے چند دنوں کے اندر بھگا دیا اصل تو یہ ہے نا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے وہ آج وائن سے سیکھو کیسے اسلام پر عمل کیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے اللہ علیہ ان کا نا مکر امنی تضل حمل ان کے مکر ایسے ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ نکال جائے جی ہرابوں میں مسا سننے پہ سے صحیح احادت سے ثابت ایک تو وہ جو آپ نماز میں ضرور بھیجتے فرشتے کیسے بھیجتے فرصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلا و سلام بھیجتے جس ہم بھیجتے اور اللہ کا سلا و سلام بھیجنا محاذ اللہ تفصیل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ محمد اللہ کو تو ہم دعا کرتے کہ محمد پر رحمت نازل کر صلی اللہ علیہ انہیں اور درجات کی بلندی کے ساتھ نواز تو اللہ تو خود نواز دے گا بس یہی اس کا نبی اکرم صلی علیہ وسلم پر صلاح و سلام ہے اور انہیں سلامت رکھے گا ہر قسم کے دکھ کہ ان کی امت کا دکھ جو ان کے سینے میں ہے اس کے تحت اللہ اپنے نبی کو سفات کی اجازت دے گا وہ سفات کبرا کے مقام پر فائد ہوں گے اور اپنی امت کے توحیدی صرف توحید والوں کو شرک نہ ہو گنادار جہانویوں کو نکال نکال کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دل ٹھنڈا کریں گے انہیں جنت میں لے جائیں گے تو یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے جو اللہ کو لائق ہے پر اس سے تو اس کی عبادت کرتے ہیں وہ تو وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہم بھی مخلوق کھانے پینے میں کوئی غرض نہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو آپ ان کو سمجھائیں گے کیسے ان کے تو خوب بیٹھ کر کھانا چاہیے بھائی اپنے دل کی کھڑکی میں سے جھاگ کر دیکھ لیں اگر کھانا پینا اور دوستی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ہماری توحید سے ناراض نہ ہو تو پھر یہ حرام ہے اگر دوستی اس نیت سے ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو موقع پیدا کر میرا چچے کا بیٹا ہے میرا چچا ہے بہت دلکش آپ اتنا نہ کہ مر جائے تو آپ موقع کی تلاش میں اور شکاری ہیں اللہ کے راستے میں کسی کو جنت کے راستے پر لے جانے کے تو پھر تو کھا لیجیے اور ضرور کھائیے اور اس کو بھی خوب کھلائیے تاکہ وہ آپ کی دوستی میں آپ کی بات سن لے کسی دن وہ اپنے جذبات سے نیچے اتر آ جائے اور آپ اسے جنت کے راستے پر لے جائے لوگوں سے ہمدردی کر دکھائی لوگوں کو پتہ کوئی نہیں یہ واقعہ تن یہ مالٹا سمجھتے ہیں اور انار سمجھتے ہیں تم ماں کو یہ ہنزل کھارے کڑوا اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہترین قسم کے انار پی رہے ہیں انہوں نے کبھی انار دیکھا ہی نہیں ہنزل دیکھے انہیں قرآن دکھائیں انہیں حدیث دکھائیں انہیں بتائیں کہ اللہ کیا کہتا ہے انہیں کو پریشر دے دیں قرآن کے ترجمے والی انہیں کسی طرح سے بات کریں کسی عالم کے ذریعے سنا دے آپ کو نہیں مانیں گے کبھی کیونکہ آپ انہیں بھتیجا نظر آئیں گے وہ پرانا دوست نظر آئیں گے یار تہلو کیوں ہو رہا ہے تو آپ کسی ایسے سنجیدہ انسان کے پاس لے جائیں جو محبت کے ساتھ صحیح کا ٹیکا لگا دیں گے <تصفح> کھانا کوڑے وغیرہ کو بھیجیں تو کہتے ہیں ایک تو وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پر ہے یعنی کوڑے غیر اللہ کے لیے اگر وہ دے رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یا اس طرح پھر تو اس کو چکھنا اور کھانا حرام ہے ٹھیک ہے واپس بھیجنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ہمدردی میں کوڑے چڑھے جا رہے ہیں کہ یا پرو دیگار یہ بندر اتنا اچھا ہے ہم کھایا اتنا اچھا ہے تو کبھی اس کی طرف سے گرم ہوا کسی کو نہیں آتی اور یہ مالنے کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں ایک اسے نہیں سمجھ آتی تو چیرے دین کی تو آپ اس کے کنڈے صرف اس لیے واپس نہیں کرتے کہ میں کسی بکری کو ڈال دوں گا ضائع کر دوں گا ابھی میں نے اسے پہلے دن سے ناراض نہیں کرنا کہ میں اسے بٹھا کر بات کروں تو یہ آپ کا عمل ان اللہ کے ہاں اس اور بات کرنے کے بعد اس کو ٹک سے مس میں ہوا آپ نے ہر کوشش کی آپ کو وہ ضدی انسان اپنے خاندان اور اپنے طریقے سے محبت کرنے والا مشرق آدمی نظر آیا اب وہ وقت آ ہے کہ آپ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہیں کہ بھائی یہ ہمارے گھر آپ نے بیچ کر غلطی کی ہم نے آپ پر واضح کر دیا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کے رزق کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اس بدسلوکی میں ہم آپ کے گواہ بن سکتے میرے بھائی یہ لسٹ کر دے گا بچے کو نہ کہے بچہ پتا نہیں کیا کہے گا معصوم کے دل پر کیا گزرے گی ایک چیٹ بنائے اور بیٹے کی گیٹ میں ڈالنے کے بیٹا آپ نے نہیں پڑھنی یا اپنے ابو کو دے دیں بس یا آپ ٹیلیفون پر کہہ دے بیٹے کو واپس بھیج دیں کو آپ نے کا جائیں میں آ رہا ہوں ٹیلیفون کر دے بھئی میں نے یہ کہا تھا بیٹے کے دل پر کوئی ایسی بات نہ گزرے کہ چچا ہماری چیز واپس کر رہا ہے میں کا چچا ہوں گیری کے اعتبار سے تو یہ بھائی کر رہے ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پہ سخت سخت بات میری بیوی کے منہ سے نکل گیا بچے بھی ہمارے ہو جائیں یہ بات نہ آپ کریں آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کریں یہ زیادتی ہے آپ جیسے شریف آدمی سے کم از کم دنیاوی کی شرافت کے اعتبار سے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہمیں اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کریں آپ کو پتا کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اور یہ ہے ہی حرام تو اچھے طریقے سے لوگوں کے اندر کام کریں لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا حتہ کہ میں یہ گفتاقی کرنا چاہوں گا کہ آج اہل حدیث میں بھی اکثر جو ہے فضائل بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں جہاد کے فضائل ہو رہے ہیں اور فضائل ہے توہین خال اس کا بیان آج بدھ گیا بہت کم ہے بہت کم عقائد کی تمیز عقائد کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی یہ بیان نہیں کی جاتی کیونکہ وقت کا تقاضا سارے مل جائیں ایک قوت تیار کرے بریل بھی ہو کیا غیر برحل بھی ہو قبر کود ہو قرآن کو محفوظ مانتا نہ سارے مل کر ایک قوت بنائیں اور امریکہ کا سر کچل دے پھر آپس میں لڑائی بعد میں کریں یہ بالکل غلط اصول ہے سنت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف جوہید بتانے والا کون ہے شکر کیجئے کہ آپ بتا رہے ہیں انبیاء والا مشن ہے جس کو لے کر چلے اجازت ہے جی پہ